السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ اللهم صل على سيدنا محمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل عام وأنتم بخير صلى اللہ جان کون سی گیا سرجوانی کون سا سی رہا ہوگا ترجمان کون سی گے کیاملان <im�� recipientyor> <user> <to tiram> <noise> <vacuuming> <documentation connection> رقیم <mortines> اب بات کرنے لگے ہیں کلام کیسمیاں نہیں ہیں کہتے نا چیز آپ کا ترجمان ہوگا کسی کا ایک آدمی اس کو چینی زبان نہیں آتی میں جاتا ہوں مانی آتی ہے آپ کر کے مانی کریں گے کیا مطلب کرتے ہیں یہ لفظ کیا ہوتا ہے کتابوں پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے لگتا ہے پچھلے سال میں نے خوب اس سے زور کیا تھا خواہش کی غلطی ہے آواز کی غلطی ہے لکھا ہوا تھا نا وہ کتاب لکھی ہوئی ہوتی ہے مثلا ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے سے اتار اگر بندے کا نام لکھا ہوا ہے نیچے تو کیا ہوگا مترجم ہوگا مترجم ترجمہ کرنے والا ترجمہ ترجمہ ترجمہ کرنے والا مترجم متا اور اگر نام بندے کا نام ہی لکھا ہوا ویسے لکھا ہوا بخاری شریف آگے لکھا ہوا نیم کا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تو وہ ہے مترجم کہ یہ ترجم, ترجمہ, کی ہوئی, ترجمہ کی ہوئی بخاری شریف ہے متار کرنا پڑھنا تبدیل ہو جاتا دیکھ لیجیے گا جا کے اس میں کیا مطلب ہے متاراجن کا دیکھیے اب کیوں کہتے ہیں الکلام اب ہم نے کلیمے کی بات کر لی کلیمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اسم کی تاریخ بھی پڑھ لی کی تاریخ بھی پڑھ لی ہر کی تاریخ بھی پڑھ لی اب بتانے لگے ہیں کلام کے متعلق کلام کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں فل الکلام کلام وہ لفظ ہے کلام وہ لفظ ہے ٹھیک ہے کیا ہوگا جو اپنے اندر لینے والا ہو دو کلموں کو منہ کلی مسئنہ کلام کیا ہوتا ہے کلام میں کم از کم دو کلمے چاہیے ہوتے ہیں کلام میں کم از کم دو کلمے چاہیے ہوتے ہیں دو کلمے ملتے ہیں تو کلام بنتا ہے تو کہتے ہیں الکلام و لفظ وہ لفظ ہے جو اپنے اندر لینے والا ہو اس... الکلام الکلام ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر لینے والا ہو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ اب اسنادے کہتے ہیں اسناط ہی نے اسناد کہتے ہیں ول اسنادو وَلْ اسنادو نسبت اہ دل کلی متعین اح دل کلی متعین نسبت ایک دل کلی متعین نے اسناد نسبت کرنا ہے دو کلیموں میں سے ایک کی ادل اخرا دوسرے کی طرف کہتے ہیں نسبت کرنا ایک کلمے کی دوسرے کی طرف اس طرح اس طور پر ففید کے ایسے طور پر فائدہ دے مخاطب کو ایک ہوتا ہے مخاطب اور ایک ہے مخاطب لوگ کہتے ہوتے ہیں بڑے اردو دانوں کو میں نے سنا کہتے ہیں ہم آپ سے مخاطب ہیں ہم آپ سے مخاطب ہیں بھائی آپ ہم سے مخاطب نہیں ہیں آپ مخاطب ہیں مخاطب تو ہم ہیں ٹھیک ہے جیسے میں آپ سے ابھی مخاطب ہوں اور آپ لوگ کے مخاطب ہیں ٹھیک ہے جن کو کلام کیا جا رہا ہے خطبہ دیا جا رہا ہے وہ مخاطب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر بیہی تو مخاطب جو فائدہ دے کس طرح دوسرے کو کس طرح متن فائدہ تامہ یعنی پورا فائدہ دے ہم پڑھ چکے ہیں کلام کسے کہتے ہیں کہ جو سننے والے کو جب جب जो کہنے والا بات کہہ کر پارے ہو جائے تو سننے والے کوئی خبر یا حکم وغیرہ معلوم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ کلام ہوتا ہے تو فائدہ کام حاصل ہو جائے فائدہ تن کام متن ایسا فائدہ جیسے, اس جیسے اس کہ صحیح ہو چپ رہنا اس فائدے پر یعنی اگر بات آگے نہ بھی کی جائے تو بات مکمل ہو چکی ہے تب بھی ہو جائے گا جیسے نہ وہ جیسا کہ قائم تم کا قائم جیسا کھڑا ہونے والا ہے وقام کام کھڑا ہے یہ بھی ہوئی اور نام رکھا جاتا ہے اس کلام کا جملہ بھی تاریخ یعنی پڑی ہے نا علم ال پڑی تھی نا یہ پڑی سی تاریخ کلام کی تاریخ آپ دیکھ لیں یہ کلام کی تاریخ ہوگی بس یہ تھوڑا سا ذرا تھوڑا بہت ادھر ادھر کی چھیر کے جو ہے وہ بات کو وہی بات نکل رہی ہے الکلام کلام ایسا لفظ ہے سمونے والا ہو دو کلموں کو بالاسناد اسنا دے اسناد کے ساتھ اسناد کہتے ہیں نسبت متعینا ایک کلمے کی نسبت کرنا ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف بیہی سو خوفی اس طور پر کہ وہ خاطب کو فائدہ دے کس طرح فائدہ یعنی پوری بات اس کو سمجھ میں آ جائے اور کیسی ہو جیسے اس اس، اس فائدے کی وجہ سے اس بات کی پوری ہونے کی وجہ سے اس کو سپوٹ کرنا بھی درست ہو نہ وہ زئی کا ایمون دیکھے ضعید ان کا ایمون کیا ہے دو کلمی ہیں اس میں دو کلمی ہیں ضعید اور کائن زید اور کائیں ٹھ دو کلموں کو اس میں متضمین اور دونوں میں اسناد پائی جا رہی ہے اسناد بھی پائی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا غیب زید کھڑے ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے طرح زید کی طرف اسناد ہے نا کھڑے ہونے کی نسبت کسی طرف کی گئی ہے کھڑا ہونا کس کے لیے ثابت کیا گیا ہے زید کے لیے تو کیا اس لیے کیا ہوئی ہے کہ ایک کلمے کی اسناد کی گئی ہے کس طرف دوسرے کلمے کی طرف سمجھ یہ بات کو اور اس سے آپ کو فائدہ آپ کو فائدہ ہوگا کیا فائدہ اب آگے کوئی بات کرے نہ کرے آپ کو بات میں آئے ہے. اگر میں کہتا زید زید سب زید زید زید زید بات سمجھ میں نہ آتی ٹھیک ہے نا یا میں کہتا زئی دنسی زئی دنسی زئی دنسی تب بھی دو کل می تو تھے لیکن کیا تھا دو قدمے تو تھے لیکن اس پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس پہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کو جملہ بھی کہتے ہیں اچھا اب بات اتنی باتوں کے ہونے کے بعد کیا ہوا اس سے یہ پتہ چلا فاؤلی ما ہمیں یہ بات فاؤلی ماں پر یہ جانا گیا سلو حاصل نہیں ہوتا عل من اسمر دو عسموں سے کلام یا تو حاصل ہوتا ہے دو عسموں سے محبوب کا امن جیسا کہ مثال اس کی صحت کھڑا ہے جمل تن اسمی یعن اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اس کا جملہ اسمیا او من و اسمن. یا کلام حاصل ہوتا ہے ایک فیل اور ایک اسم سے جیسے نہ مان کی اب یہ بات اسلاد المسن مسند مان لیے کہ مسنط اور مسند علیہ اکٹھے کی گئی ان کے علاوہ میں نہیں پائے شایدیو شایدیو شایدیو اس, لیے مان اس لیے کہ مسنط اور مسند علے اب مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ آپ نے کہا کی کہ جی دو اسموں سے بھی کیا ہو سکتا ہے دو اسموں سے کلام بن سکتا ہے یا ایک اسم اور ایک فیل سے کلام بن سکتا ہے ایک رسم اور ایک مسلمت اور مسملے کٹھے آ جائیں کسی جگہ کے اوپر تو کہتے ہیں ان کے علاوہ کبھی مسند اور مسلملے کٹھے نہیں ہو سکتے ہیں مسند اور مسند لے کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے یا تو جملہ اس لیے ہوگا یا وہ کیا ہوگا جملہ فیلیا ہوگا واشو ہو ایک یا ویسو واش کے واشو کے دیکھیے مان اس لیے کہ نہیں پائے جاتے مسند اور مسند اِلے دونوں ایک ساتھ گئی ان دو صورتوں کے غیر میں ان دو صورتوں کے غیر میں یعنی جملہ رشمیا اور جملہ فیلیا کے علاوہ مسمد اور مسلم کٹھے کبھی نہیں پائے جاتے ولا بدھ کلاما حالانکہ کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے کلام کب بنے گا جب اس میں مسلمت بھی پایا جائے اور مسلم دلے بھی پایا جائے کلام کب بنے گا جب وہ مثبت بھی ہو اور مسلم دلے بھی ہو اس لیے دو فیل مل کے کبھی کیا نہیں بن سکتے کلام نہیں بن سکتے دو فیل مل کے کلام نہیں بن سکتے کیوں نہیں بن سکتے اس لیے کہ فیل تو کیا ہوتا مطلع ہوتا مسلم دلے نہیں ہوتا جب وہ مسلم دلے نہیں ہوتا تو اس کے مطلب کلام نہیں بن سکتا اس لیے کوئی نہ کوئی اسم کی ضرورت ہو ہوگی ہی ہوگی چاہے وہ زمین کی صورت میں ہو چاہے وہ اس میں ظاہر کی صورت میں ہو چاہے وہ زمین کی صورت میں ہو چاہے تو زمیر بھی کیا ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے نا پڑھا ہے نا اس میں غیر قسم ہے میں نہیں ہے ضمیر نہیں جا رہا ہوں کہیں تو کلام کس طرح ہو سکتا ہے کلام کے دونوں چیزیں چاہیے مسلم بھی چاہیے اور مسلم لے چلیں ہم کہتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے دو اسم آ جائیں تو کلام بن سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مسنل ہو جائے گا اور ایک مسندلے ہو جائے گا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے دو فیلوں سے دو فیلوں دو فیلوں سے نہیں بن سکتا کیوں کیونکہ فیل کیا ہوتا ہے مسنل ہوتا ہے مسندلے نہیں ہوتا جب وہ مسندلے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ کلام نہیں بن سکتا چلیں اچھا دو حرفوں سے مرکب ہو ٹھیک ہے دو حرفوں سے مرکب ہو तो दो हर्फ हर, हर्फ ना मुस्मर होता है और ना मुस्मदिले होता है हर्ष ना मुस्कर होता है ना मुस्मदा कि नहीं पढ़ा था पिछले साल पड़ा था कि नहीं पढ़ा था, था, था ठीक है ना ये पढ़ा था आपने तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता चले مرکب ہو اسم بھی پایا جائے اور جائے. اسم, اسم کیا ہو جائے گا, گا, گا? اس میں بھی کلام آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا چلے اسم اور ہر سے مرکب ہو اسم اور زی دنفی. زی دنفی. کیا ہوگا اب اس سے بات پوری نہیں ہو رہی مسلم مسلم لے پایا جا رہا ہے مسلم تو نہیں پایا جا رہا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس سے भी कलाम नहीं बन सकता چلے فیل اور ہر سے مرکب ہو فیل اور ہر یہ بھی نہیں ہو سکتا مسلم پایا جا رہا مسلم پایا, پایا جا رہا تو اس کا مطلب صرف دو صورتیں ایسی ہیں جس میں کیا ہوگا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوگا میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا آپ یہ کہیں از ریٹ دیکھیں اس یہ کلام ہے کہ نہیں ہے اس ریٹ کلام ہے کہ نہیں نہیں آ رہی ہے پوری ٹو مار جب کلام پورا ہے تو اس میں تو صرف کیا پایا جا, جا, جا رہا ہے جا جا رہا رہا ہے دوسرے یہ کیسے کلام بن گیا ہاں اس کے اندر انتا ضمیر موجود ہے اصل میں انت زمیر اس کے اندر موجود ہے اس لیے اس میں بھی دو لفظ پائے جا رہے ہیں اور انتا یہ دو پائے جا رہے ہیں ایک مسند ہے اور ایک مسند علی ہے کلام بن رہا ہے ہمیں دو کلام کیا ہوتا ہے دو لفظوں سے بنتا ہے چاہے وہ لفظوں میں موجود ہوں جا کیا ہوں لفظوں میں نہ موجود ہوں لیکن जाते وہ پائے جاتے ہوں ہمیں بات کو اس لیے یہ نہیں کہنا کہ کیسے بن گیا بات ہوگی آگے چلیے دیکھیے ذرا ماں پتا چل گیا ہمیں اسمعین یا تو اسمو سے جملہ اس میں ایک اور اس ہوگا کہ مسند اور مسند علیہ کچھ کبھی جمع نہیں ہوتے فی ماں ان کے علاوہ یعنی جملہ اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ہوتے والا دل کلام کہتے آپ نے یہ بات کی ہے آپ نے یہ بات کر دی نا کہ کلام کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے مسند اور مسند علیہ ہونا ضروری ہے اور آپ نے کہا دو قسموں میں کلام بند ہے بس ہم ابھی توڑ دیتے ہیں آپ کی بات ابھی توڑ دیتے ہیں کیسے توڑ دیتے ہیں کہتے ہیں فیلا تحقیق کلام کا نا اگر یہ کہا جائے قد نو کہ کلام کا اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا کلام دو چیزوں میں بند ہے اوکے اوکے okay. آپ یہ کہہ رہے ہو جی یہ دو حصوں میں بند ہے یہ ٹوٹ رہے کس بات سے یا کیا حرف ہے یا کیا حرف ہے اور کیا ہے تو ایک حرف اور ایک اسم سے بھی کلام بن جایا کرتا ہے یا زیدو دو ای ٹھیک ہے نا تو جا کے حرف ہے حرف اور اسم سے بھی کیا بن رہا ہے کلام بن رہا ہے تو یہ تو بات ٹوٹ گئی جواب سنیے وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو بتا دیتے ہیں کل ہم کہتے ہیں حرف ندائی حرف ندائی حرف فن ندا اے مقام ادو کا مقام آد قائم مقام ہے ادو کے ادو کیا ہوتا ہے فیل ہوتا ہے میں پکارتا ہوں اتلبو کے بہول فلاں تو پس نہیں ہے نقص دعوے پر ٹھیک ہے نا تو اس سے تو نہیں یا تو میں ادو یا اتلبو کے معنی میں آ رہا ہے تو جب ادو یا اتلبو کے مانا جی کیا نو وائس میرا کوئی کسور نہیں ہے اس تو میں نے اپنا وہ بھی چینج کر لیا ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر جو ہیں ان کو بھی چینج کر دیا میں نے ٹھیک ہے دیکھیے ذرا تو کہتے ہیں پننا ہر فن دا ہر فین مقام ادو یہ کائ مقام ہے ادو کے اتلوبو اور اتلوبو کے بہول وہ فیل ہیں فلا نقل آ تو پس اس کے اندر کوئی بھی نقص لازم نہیں آتا بس کوئی نقل لازم نہیں آتا ہو جائے گی بات ہر سے ندا کام مقام ہے جب یہ مقام ہے تو یہ اس لیے یہ ہو جائے گا اب آپ کے ذمے میں کام اس لگانا ہے کام یہ لگانا ہے کہ آپ نے مجھے کا مقام جو ہے نا قائم مقام ادو اس کی ترکیب کر کے دینی ہے کل قائم مقام ترکیب کر کے دینی ہے مجھے قائم مقام ادو اس کی ترکیب مجھے کر کے دینی کتنے قائم مقام ہے یہ क्या کیا کیسے بنے گا یہ مقام کیا بنے گا مقام ادو چلے مکام یا مقام ہو یا مقام جو بھی ہو مقام تو مذاق بن جائے گا ٹھیک ہے نا ادو اور جو بھی ہوگا مذافر نے مضافوں لے ہو جائے گا یہ پوری ترکیب کر کے مجھے بتانی ہے یہ کس طرح ہوگی بس آپ نے یہ کیسے دینی ہے اس میں فائل عمل اس میں فائل کیسے یہ آپ نے کر کے دینا ہے اور ترجمان کا بھی مجھے بتانا ہے ترجمان کیا ہے ترجمان کون سی ہے یہ بھی مجھے بتانا ہے پتا نہیں پچھلے سال سے ترجمان ابھی تک حل نہیں ہوا اور روبئی کو ماسی بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے نا ترجمان اور یہ ساری چیزیں کر کے دینی ہے مجھے آپ نے سارے کام میں نے تو نہیں کروانا ہے نا سارے میں نے نہیں کروانے یہ آپ لوگوں نے بھی کر کے مجھے بتانا ہے سوچیں سوچیں سوچیں سوچے ہو جائے گا اس لیے وہ ترجمانی جو ہی آئے تو میں نے فوراً کہا کہ جی ترجمان کون سا وہ جو نام ہے ان کے اوپر بھی میں پوچھا کروں گا آپ سے کہ آپ نے اگر اپنا نک نیم رکھا ہوا ہے یہ کیا بنتا ہے کی طرح بتائیں نک نیم ٹھیک ہے یہ نک نیم کیوں ہے انٹرویو ہوگی انٹرویو کرنا چاہیے ان شاء اللہ پھر باقی کل ہوگا ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ